اللہ! نبی اللہ! نور نیسل فرمان مصطفیٰ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 مدنی چینل کے ناظرین بھی ہس بال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیا بل تاخیر بیان میں شریک رہیں گے اور جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھیں گے عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ اللہ وجل نے میری امت کے بارے میں مجھ پر جو انعام فرمایا میں نے اس کے شکرانے میں سجدہ ریز یعنی میں اس کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گیا وہ انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبی و بارک و صلو صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کرنے گیا اس کو دیکھنے گیا سال ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا بڑا پہلوان ہو جیسا تگڑا بلند و قامت قد تھا اس کا اور آرکیٹیکٹ تھا ڈیزائنر تھا اور انتہائی با اثر اور باروب شخصیت کا وہ مالک تھا آج اس کو بیماری میں بے بس جب دیکھا تو باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میرا وزن جو ہے وہ ستر کلو ہے تو سال بھر بیمار رہنے کے باوجود اگر یہ ستر کلو ہے تو کہتے میں نے پوچھا کہ بیمار ہونے سے پہلے کتنا وزن تھا کہنے لگا ایک سو تین کلو تھا پھر کہنے لگا کہ مجھے یرقان ہوا یعنی پیلیا ہو گیا جونڈس اس کا علاج کرایا اسی دوران میرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اب گردوں کا مرض لاحق ہو گیا ہے اگر ایک کلو پانی پیتا ہوں تو نکلتا آدھا کلو ہے اور آدھا جو پیٹ میں رہ جاتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے لیے گردے واش کراتا ہوں تو کہیں کب تب کہیں جا کر مجھے سکون ملتا ہے تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ کتنے دنوں بعد گردے واش کراتے ہو اور کتنی رقم خرچ ہوتی ہے کہنے لگا ہر چوتھے روز مجھے گردے واش کرانے پڑتے ہیں اور ہر مرتبہ چار ہزار روپئے خرچ ہوتے ہیں کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو پاس ہی گیس کے دو سلنڈر رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں رکھے ہیں لگا کبھی کبھی اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سانس لینے میں مجھے دشواری ہو جاتی ہے تو ان سے اکسیجن کی کمی پوری کرتا ہوں یہ جو چھوٹا سلینڈر ہے یہ تین سو میں بھر دیتے ہیں دن میں تین بار بھرواتا ہوں اب بڑا سلینڈر لیا ہے یہ آٹھ سو روپے میں ایٹ ہنڈریڈ روپیز میں بھر دیتے ہیں اور آج چوتھا دن ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے میں نے اس کو تسلی دی اور دعا لینے کے بعد واپسی ہونے لگا اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا ہے میں نے جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے میں مانگنا بھول گیا بس ایک سوچ تھی یا پھر آنسو کی یہ مریض روزانہ آکسیجن نو سو کی لیتا ہے اور میں مفت لے رہا ہوں یہ پانی پیتا ہے لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے اس کو چار ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور میں مفت یہ سارے کام میرے ہو رہے ہیں یہ کئی مہینوں سے بستر سے نہیں اٹھ سکتا اور میں گھوم پھر رہا ہوں مجھ پر کتنا کرم ہے اے میرے مولا مگر میں پھر بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا بس اسی سوچ اور آنسو کی برسات میں میں نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور تشکر شکر گزاری کے آنسو لیے وہاں سے میں رخصت ہوا وہ دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے محل اب وہ ہیں سونے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو میرے میٹھی میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اگر یوں تو کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا تو ہماری شکوہ شکایت کی طویل فہرست ہو جائے گی یار کیا حال پوچھتے ہو یار کیا حال پوچھتے ہو بھائی بڑا پریشان ہو بھائی کاروبار نہیں ہے گھر میں ہی, فلان بھی بیمار ہے میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ بھی وہ مسئلہ یہ طویل ایک فہرست ہماری پاس تیار ہے کہ بس کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہم اپنے دکھڑوں بھرا حال اس کو سنانے کی کوشش کریں گے اب اسی واقعے کو اگر پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اپنی محاسبہ کریں کہ اگر میرے سر میں درد ہے اور میرے گردے صحیح کام کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے شکر ادا نہیں ہو سکتا اگر میرے کاروبار میں کمی ہے لیکن دفتر خان تو سجتا ہے روز فاقہ نہیں ہوا ابھی اگر میرا گھر کرایے کا ہے تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنی رات فٹ پاتھ پر گزاروں گا مطلب اگر بندہ غور کرے سوچے تو وہ اپنے وجود میں ہی رب تعلی کی بہت ساری نعمتیں پاتا ہوگا مگر کریں کیا کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اللہ عزل کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر کی تعریف سنیے حجت الاسلام حضرت سیدنا مح... امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان دل یا اعضا کے ساتھ اس کی تعلیم کی جائے اب مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کی جائے اور باقی آزاد کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے حتیہ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے تو میری میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ نعمتوں کا اگر شکر ادا ہوتا ہے فائدہ کیا ملتا ہے اگر ہم نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے ان طریقوں سے رب تعلی کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ رب کریم اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا اور اگر اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ہم ناشکری اور شکوے شکایت کرتے رہیں گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی جنہیں شمار کرنے سے عقل انسانی حیران ہے اس کی ہر نعمت بے شمار حکمتوں کا مجموعہ ہے اگرچہ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی نئی نئی ایجادات کا سلسلہ ہے مگر دنیا میں آج تک کوئی ایسا آلہ یعنی ڈیوائس ایجاد نہیں ہوئی جو یہ طے کر سکے کہ ہم کو اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ملی کیونکہ رب تعلیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد عالی شان ہے پارا چودہ سورت النحل کی آیت نمبر اٹھارہ میں رب تعلیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ان ادو نعمت اللہ سوہا ترجمہ کنزول ایمان کہ اگر اللہ عل وجل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے امریکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا بڑی بڑی جہازوں کی کمپنیاں تھیں اس کی اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی وہ بیماری کیا تھی اس کی ان پلکوں نے یہ جو پلکیں ہوتی ہیں آنکھوں کے اوپر یہ جو جھپکتی ہیں یہ جھپکتی ہیں تو ان پلکوں نے جپکنا چھوڑ دیا یعنی ان کی طاقت ختم ہو گئی وہ پلک خود سے اٹھتی نہیں تھی یعنی ہم یہ آنکھیں جھپکاتے ہیں وہ ابھی بھی آپ محسوس کریں تو آپ ہوگا یار وہ آنکھیں جھپکاتے ہیں یہ جھپکتی ہے نا لیکن اس نے اس پلک کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ خود سے اٹھنا اس نے چھوڑ دیا بہت علاج کرا ہے بہت علاج کرا ہے کامیابی نہیں ملی آخر ڈاکٹر نے اس کو یہ علاج دیا کہ ہم آپ کو ایک سولوشن ٹیپ لگا دیتے ہیں جب آپ صبح اٹھ جائیں تو اپنی پلک اٹھائیں اور سولوشن ٹیپ لگا لیں سارا دن آگ کھلی رہے گی جب رات سوئیں بستر پر نیند آنے لگے تو ٹیپ ہٹا دیں پلک گر جائے گی آپ سو جائیں ایک دن اسے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہنے کا ایک بار صرف ایک بار کاش میں اپنی پلکیں خود اٹھا سکوں کہ اس کے بغیر تم اس کے بدلے تم کیا دے سکتے ہو کہہ رہے میں اپنی ساری دولت دے دوں گا مگر ایک مرتبہ یہ پلک میں خود سے اٹھا لوں کیا ہم سوچیں کبھی غور کیا کہ یہ بھی نعمت ہے کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم اگر اپنا کوئی شکوا کرتے ہیں کوئی شکایت کرتے ہیں کوئی بیماری کا رونا روتا ہے کوئی پریشانی کا رونا روتا ہے آپ سوچیں کہ کیا آپ سے زیادہ بیمار ہیں دنیا میں آپ کے گھر میں پریشانی آ گئی? آپ کا تنگ آپ کا دسترخوان ہو سکتا ہے تھوڑا ریڈیوس ہو گیا بھائی پہلے ہمارے ہاں چار چیزیں بکتی تھی اب دو بکتی ہیں پہلے میں روزانہ فروٹ لاتا تھا اب فروٹ نہیں لا رہا ہوں پہلے تو یہ یہ کھاتے تھے اب نہیں کھا رہے پہلے اس طرح کی آسائشی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے آزمائش ہو گئی لیکن کیا آپ سے زیادہ بیمار ہیں دنیا میں ہاں بیمار ہیں آپ سے زیادہ پریشان ہیں دنیا میں ہاں پریشان تو ہیں تو کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اس کے جتنا بیمار نہیں کیا کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کاش ہم رب تعلی کی نعمتوں کا تصور باندھیں تندرست بدن آفات سے محفوظ جسم صحیح آنکھیں عقل سلیم ایسی سماج جو سمجھنے کو مددگار ہے کہ ایسے پاگل ہیں نہیں سمجھتے لیکن ہمیں سمجھنے کا موقع ملا کئی ایسے جن کو ہاتھ پکڑ کر ہم نے اپنا روڈ پار रोड ارے روڈ پار کرانے والے کیا کبھی سوچا کہ اس, اس کی آنکھیں چلی मुझे تو مجھے تو یہ آنکھیں ملی ہیں کل امیر النت چلے میں نہیں بتاتا ہوں چلے ہاں ایک اس طرح کا हुआ واقعہ ہوا के सामने سنت کے سامنے میں نے دیکھا کہ کسی کو, کو کوئی چیز دینے لگے اب دینے لگے تو ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ سیدھا ہاتھ تو اس کا سیدھا ہاتھ نہیں تھا یعنی اس وقت اس کو احساس ہوا کافی بیچارہ رو رہا تھا اللہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے میں یہی آپ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح کا معاملہ ہوا یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی اللہ تعالی کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی معرفت نالج حاصل کرنا کوشش کرے حاصل نہیں کر سکے گا کہ ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے اسی لیے ہمیں چاہیے کیا اللہ کی یار نعمت کا پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانی سے بچے کیونکہ نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا اتارد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کے اضافے سے محروم نہیں فرماتا کیونکہ اس کا فرمانے عالی شان ہے ل ان شکر رب تعالیٰ نے فرمایا پرانے پاک میں پارہ تیرہ سورہ ابراہیم آیت نمبر سات میں لا ان شکر تم لزیت اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور سیدہ علی بن صالح رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اطاعت و عبادت سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں آزمائش آتی ہے آزمائش آتی ہے لیکن بندہ اگر اپنا ایک زہن بنائے نا اور امیر رسلت نے اس معاملے میں تربیت فرماتے ہوئے ہمیں ایک جملہ سکھایا ہے وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے کیا ذہن بننا چاہیے اللہ جو کرتا ہے سب مل کے کیا اللہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے یہ اگر ذہن بن جائے نا ہم اپنی زندگی بڑی پرسکون بنا سکتے بڑی پرسکون بنا کیا بہت بنے گا اللہ جو کرتا ہے ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ اس کے پاس وہ جنگل میں رہتا تھا اس کے پاس ایک گدھا تھا ایک مرغا تھا اور ایک کتا تھا اس کے پاس مرغا صبح آزان دیتا نماز کے لیے اٹھاتا تھا گدے پر وہ سامان رکھ کر اپنی چیزیں لاتا تھا کتا اس کے مال کی رکھوالی کرتا تھا ایک دن لومڑی آئی اور اس نے حملہ کر کے مرغے کو لیا اور بھاگ گئی لے کر مرغا دنیا سے چلا گیا اس کو بڑا افسوس ہوا لیکن اس کا ایک ذہن تھا وہ ہر معاملے میں یہی کہتا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے یہ اس کا ذہن تھا اب گھر والے تھوڑے آئے تھے ٹینشن میں لیکن اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تھوڑے دن ہوئے بھیڑیا آیا اور اس نے گدھے کو چیر پاڑ کر دیا گدا بھی چلا گیا گھر والے اور پریشان مگر اس نے تو یہی کہا اللہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اب یہ بات یہ دہراتا رہا تھوڑے عرصے کے بعد کتا بیمار ہوا اور وہ بھی مر گیا لیکن اس نے اپنا انداز نہیں بدلا شکوا نہیں کیا شکایت نہیں کی رونا دھونا نہیں کیا جگہ جگہ جا کر اپنے دکھڑے نہیں سنائے یہی کہتا رہا کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اب ہوا کیا کچھ دنوں کے بعد رات میں ڈاکو نے اس بستی پر حملہ کر دیا اب پہلے کی طرح کوئی لائٹیں وائٹیں تو تھی نہیں اب ڈاکووں نے جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا کھوج لگایا جہاں سے کوئی جانوروں کی آواز پرندوں کی آواز آئی وہ گھس گئے اس میں اور سارے گھر والوں کو بھی اغوا کیا سامان بھی لے گئے اب اس کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا اس کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا ڈاکووں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی رہتا ہے جب صبح اٹھا تو اس آفتے ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہا اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو اب اگر یہ ذہن بن جاتا ہے یہ سوچ بن جاتی ہے تو بتائیں اگر کبھی کبھی روزی میں کچھ مسئلہ ہوا کریں گے کسی کے ساتھ رونا دھونا کہ جیسے بال آتے یار دعا کرو یار نقصان ہو گیا یار بھائی کیا ہو گیا یار ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا مجھے ایک لاکھ روپے کا نقصان ہوا یار بڑا میں پریشان ہوں بڑا میں کو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تو مجھے پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا وہ میرے بھائی آپ کے ایک لاکھ روپے کا نقصان ہوا آپ سارے وطن کو بتا رہے ہیں سارے پڑوسیوں کو بتا رہے ہیں پچھلے سال جو پانچ لاکھ روپئے کا نفا ہوا تھا کس کس کو بتایا تھا وہ نہیں بتایا وہ بتاتے تو بہن آ جاتی کچھ لینے کے لیے بھائی آ جاتے لینے کے لیے بچے وہ کہتے کہ یہ بھی لانا ہے وہ نہیں بتایا لیکن یہ جو نقصان ہوا اب اس پر رونا دھونا ہو رہا ہے تو امیر علیہ سنت آشکان رسول کو سمجھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ زباں پر شک رنجو کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانی نہ ہے ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। एक शख्स बहुत था क्योंकि मैं मैंने आज सोचा ही मोजू थोड़ा लेना क्योंकि पर्चियां जो आती हैं वो जो आते हैं ना जा घर में भी परेशानी अम्मा ने भी बा, बाजी का भी फोन आ रहा है भाइयों का भी है खुद अपनी जात में भी है दुखड़े दुख दुखी दुख लगे पड़े है एक तवील फहरिस लगी है तवील फहरिस तो एक शख्स जो था वो बहुत परेशानदार اس پریشانی کے عالم میں وہ کہیں ندی کے کنارے جا رہا تھا وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا ندی کے کنارے پر اب لاجا نے اس کو کیا سوچی تو وہ فقیر کے پاس پہنچا کہ بابا خیریت کیوں بیٹھے یہاں پر بابا یہاں کیوں بیٹھے کہہ رہے بیٹا مجھے ندی کے پار جانا ہے مجھے ندی کے پار جانا ہے میں پانی گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ پانی گزر جائے گا تو پھر میں ندی کے پار چلا جاؤں گا اب یہ الگ پریشان تھا ایک دم سے ہنس پڑا کہا بابا جی ایسے کیسے ہوگا ایسے کیسے ہوگا کہ یہ پانی گزر جائے اور پھر آپ پار کرو نہیں نہیں اس پانی کے گزرتے گزرتے ہی آپ کو اس پار جانا پڑے گا تو بابا جی تھے کہنے کہ ہم بھی تو یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر زندگی گزارنی ہے نا تو اسی مسائل کے ساتھ ساتھ ہی گزارنی ہے یہ زندگی جو گزارنی ہے نا یہ مسائل کے ساتھ ساتھ گزارنی ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسائل ختم ہوں گے اور ہم پھر زندگی گزاریں گے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر بیماری ہے تو بھائی جب تندرستی ہے تو بیماری لگنی لگنی ہے امیری ہے تو غریبی بھی لگنی لگنی ہے اگر ہاتھ کھلا ہوا ہے تو تندرستی بھی آنی آنی ہے تو جب زند... اپنا وجود بچپن سے جوانی جوانی سے ادھیڑپن ادھیڑپن سے بڑھاپا یہ سب تغیرات یہ سب تبدیلی آتی ہیں تو زندگی کے اور معاملات میں بھی تو تبدیلی آئے گی تو بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس طرح کے معاملات اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں کیونکہ مطلب علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں فرمائی کہ اگر کسی کے پاس پریشانی زیادہ آئی کسی کو دکھ زیادہ آئے تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس کو اس کو برداشت کرنے کی اس کو سامنا کرنے کا اس کو حوصلہ بھی عطا فرمایا اس کو اس طرح کی طاقت بھی ملی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو فیس کرے گا اور اس پر اپنی زندگی اسی طرح گزارے گا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو حال ہے ہمارا جو حال ہے اس حال میں ہی اگر ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہم نے قرآن کا قرآن کا اس فیصلہ سنا کہ جو رب تعلیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا رب تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا اور ہمارے پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے اس کو سنیے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے ایک اور ایک اور روایت میں بیان ہوا جسے اللہ عزل نے کوئی نعمت اطاع فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لاؤل والا کوت اللہ بلا کی کسرت کرے تو غریب ہونا نہیں چاہتے پریشانی پریشانی میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے چلے اللہ نے اگر آپ کو مالدار کیا طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو لاہولا ولاق اللہ بلا اس کی کسرت کرے ان شاء نعمت ضائع نہیں ہوگی تو کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب رب تعالی نعمتیں عطا کرتا ہے جب نعمت ملی تو کیا کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمد تو یہ کلمہ اللہ الز وجل کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے تم ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں اور کس حسین انداز میں ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم مرتبے کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب عموماً ہماری نظر کہاں ہوتی ہے ہم تو کار والے کو دیکھتے ہیں اور پھر چکوا کرتے دیکھو یار اپنے پاس تو موٹر سائیکل ہے پٹ پٹی اور یہ دیکھو کیسی کار میں جا رہے اچھا کار والا بھی وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی کار میں جا رہا ہے تو برابر سے کوئی ایئر کنڈیشن کار گزرے گی دیکھو तो یار اپنی تو سادی کار ہے تو ایئر کنڈیشن کار میں جا رہے ہیں اچھا ایئر کنڈیشن کار والے بھی جا رہے ہیں وہ برابر میں کوئی نیا ماڈل آ گیا تو اس کی طرح توجہ تو یا مطلب ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے تو موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے تو یار اللہ کا شکر ہے بھائی اپنے پاس تو موٹر سائیکل ہی سائیکل, سائیکل, سائیکل پہ سائیکل والا کیا کرے سائیکل والا بس میں بیٹھے والے کو دیکھے شکر ادا اپنے پاس سائیکل پہ اور وہ بھی چھت پر بیٹھے ہوئے تو اگر غور کرے تو بہت ساری نعمتیں شیخ سازی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ایک مرتبہ تنگ دستی ہو گئی اب تنگ دستی ایسی ہوئی کہ جناب پہننے کو جوتے نہیں تھے اب یہ سوچ کر کے دیکھو یار کیا غربت آ گئی کیا آزمائش آ گئی ننگے پاؤں فرمانے لگے میں مسجد کی طرف چل پڑا جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک بھی مانگنے والے کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے دونوں پاؤں نہیں تھے میں نے رب تعلیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتے نہیں ہے تو پاؤں سے محروم میں تو ہے ایسی سوچ کہ ہم اس طرح سے ڈھونڈے تو جب اس طرح سے ڈھونڈیں گے تو کوئی غریب کہلائے گا ہی نہیں کوئی غریب کہلائے گا ہی نہیں کہ میں غریب ہوں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ نہ حضور دعا فرمائے بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں کہا کہ خیریت کیا ہوا کا حضرت پانچ روپے کماتا ہوں پانچ ہزار روپے کماتا ہوں اور گھر میں کھانے والے چار ہیں اچھا آپ نے دعا فرمائی تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا کہ حضرت بہت پریشان ہو جی فرمائیں کہا دس ہزار روپے ہی مہینے کی آمدنی ہے اور گھر میں چار افراد ہے کھانے کے گزارا نہیں ہوتا ہے آپ دعا فرمائیں دعا فرما دی تھوڑی دیر بعد ایک تاجر آیا کہنا حضرت کچھ ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے بھی بہت پریشانی ہو گئی ہے آپ کو کیا پریشانی ہے حضرت پچیس تیس ہزار روپے کماتا ہوں گھر میں چار افراد کھانے والے پورا نہیں ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ہر کوئی ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی پریشان ہے تو نگرانی شورا نے پریشانی کا حل کیا بتایا نگرانی شورا نے اپنے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ایک شخص کی آمدنی دس ہزار دی اس کا خرچہ ہو گیا بارہ اب اس نے دوڑ لگائی کہ ار کسی طرح جو ہے نا میں بارہ ہزار کر لوں اپنی آمدنی اب بھاگ دوڑ کی ادھر کام ادھر کام ڈھونڈ ڈھانڈ کے دو ہزار کی آمدنی بڑھائی آمدنی ہو گئی بارہ ہزار خرچہ ہو گیا پندرہ ہزار پھر دوڑ لگائی کہ ار پندرہ ہزار آمدنی کرنی ہے دوڑ لگائے لگائے لگائے پندرہ ہزار آمدنی کی خرچہ ہو گیا بیس ہزار تو نگرانی شورا نے کہا کہ اکل مندی کیا ہے عقل مندی یہ تھی کہ جب خرچہ ہو گیا بارہ ہزار آمدنی تھی دس ہزار تو بجائے دس ہزار کی آمدنی کو بارہ ہزار کیا جاتا بارہ ہزار کے خرچے کو دس ہزار کر دیتے سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے نا ہمارے پاس حل ہے لیکن ہے کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو شکوے شکایت کے وہ ہلکے لگاتے ہیں گھر میں رونے دھونے کا حلقہ آئے بھائی جناب چلے بھائی سب مل کے روتے ہیں رونا دھونا کرتے ہیں یہ کیوں محمود و ایاز نام سنا ہوگا آپ نے محمود بادشاہ تھے ایاز غلام تھے ایاز بڑے چہیتے غلام تھے بڑے لاڈلے تھے محمود بادشاہ ان کو بڑا محبت کرتے تھے ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے محمود بادشاہ کے سامنے کچھ سبزیاں وغیرہ رکھی تھی پھل تو آپ نے ککڑی نکال اٹھائی اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنے چہیتے غلام ایاز کو دیا ایاز نے بڑی لیا اور بڑے مزے سے کھا لیا ایک ٹکڑا اور کاٹا وہ بھی دیا وہ بھی کھا لیا یہ کاٹتے رہے دیتے رہے وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو بادشاہ نے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اب جیسے ہی منہ میں ڈالا وہ ککڑی تو کڑوی تھی تو بادشاہ نے ککڑی فوراً منہ سے نکالی کہا کیا ایاز اتنی کڑوی ککڑی اتنے مزے مزے سے کھا رہے ہو تمہیں اس کا کڑوا پن محسوس نہیں ہوا ایاز نے کیا کہا ایاز نے کہا کہ حضور کڑوا پن تو محسوس ہوا تھا مگر بات یہ کہ ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے میٹھا میٹھا کھایا ہے تو آج اگر یہ کڑوا آیا مگر میں نے دیکھا کہ ہاتھوں سے کون سے آیا ہے کن ہاتھوں سے آیا ہے تو میں نے گوارا نہ کیا کہ میں شکوا کروں کہ جناب یہ کڑوا ہے کس تو جو کہا نا کہ, اے, کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے زبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو ہم اگر آزمائش آئے گی پریشانی آئے گی مصیبتیں آئیں گی اور اگر اس کا ہم شکر گزاری کے ساتھ رب تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آسانیاں فرما دے گا اور ہر چیز جو ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہر چیز یہ جانے کے لیے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہوا تو صدا کے لیے بیماری رہے گا شفا مل جاتی ہے شفا مل جاتی ہے دعائیں مل جاتی ہیں یہاں فیضان مدینہ میں کتنا ہوتا ہے ایسے ایسے مسائل کے مبتلا آتے ہیں لیکن جب یہاں الحمد للہ میرت کی صحبت پاتے ہیں جب آشقان رسول دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں گریا اوزاری کرتے ہیں رب کی رحمت ایسی جوش میں آتی ہے کہ جناب خبر آ جاتی ہے مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائی ماہ رمضان جاری ہے اور یہ ماشاء اللہ برکتیں دلانے کے لیے آئے تو میں خیر اب اپنے موضوع کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں کہ نعمتیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو ہمارا بعض اوقات اس نعمت کے معاملے میں جو انداز ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا جیسے کسی کے بیٹے کی ولادت ہوئی تو جناب وہ پارٹی کا پارٹی رکھی گئی وہاں پر جناب وہ مرد اور عورت ساتھ جمع ہو گئے اب جسے آج کے دور میں پیسہ ملتا ہے تو اس کو مستی بھی زیادہ سوچتی ہے تو خورافات اور بڑھ جاتی ہیں پہلے تو کولڈ رکھی جاتی تھی معذ اللہ شرابوں کا جام چلتے ہیں بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں ڈانس پارٹیاں مقرر کی جاتی ہیں آپس میں ہاتھ ملائے جاتے ہیں معذ اللہ گلے ملتے ہیں لا حول ولا قوت الا اللہ تو یاد رکھیے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب میں تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنے بد آمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت نہیں کر دی ہمیں وطن ملا وطن عزیز اب اس کی جب آزادی کا دن مناتے ہیں یوم آزادی کیا کرتے ہیں فائرنگیں کر رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں ایسے میلے جھمیلوں میں جا رہے ہیں جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے اب اس مہینے کے گزرنے پر انعام کیا ملے گا عید یوم عید لیکن اس یوم عید کا حال کیا ہوتا ہے جو پورا سال سینما گھر نہیں جاتا نا پورا سال اس عید والے دن جاتا ہے جو پورا سال مخلود یعنی لیڈیز جینٹس جہاں جمع ہوتے ہیں میلے جھمیلوں میں جو نہیں جاتا اس دن جاتا ہے گویا شیطان پورے مہینے کا ہم سے بدلا لیتا ہے اور طرح طرح کی نا فرمیاں کی جاتی ہے ماد اللہ شرابیں پی جاتی ہیں گانے بجائے جاتے ہیں آپ دیکھیں جس کے عام طور پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں بوتلوں کی وہ عید والے دن جناب بڑا سا ٹینٹ لگائے گا اور کیا کرے گا فل ساؤنڈ میں گانے چل رہے ہوں گے فل ساؤنڈ میں بازے چل رہے گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی اس طرح کے معاملات میں بسا का کیا ہوتا है कि कभी کوئی ऐसा واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان اسی طرح گناہ کرتے کرتے موت کا شکار ہو جاتا ہے مرکز الولیا لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر چند دوستوں نے مل کر ایک بس بک کروائی اور اس پر میوزک سسٹم لگا کر مختلف جگہوں پر بس روک کر کچھ دیر ناچتے گاتے بس میں سواروں کے پھر آگے چل پڑتے بس کی چھت پر بعض نوجوان خوب اللہ گلہ شراب شور شرابہ مچاتے ہوئے جا رہے تھے اچانک بس تو تیزی سے مڑی لیکن وہاں لگا ہوا تھا اچانک بس ایک بیریئر سے ٹکرا جس کے سبب چھت پر بیٹھے ہوئے چار نوجوان ہلاک ہو گئے اسی طرح باب المدینہ کراچی میں ہماری آئی یہی رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اسی میں 31 دسمبر آئی تھی ایک بہت بڑی تعداد نوجوان ہوگی اس رات شراب پیتی ہے اب وہ شراب زہریلی شراب ہوئی اس علاقے میں 29 نوجوان ٹوینٹی نوجوان ہلاک ہو گئے اسی طرح گانے بجائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈے لے گا ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں یہ شراب کے قائم مقام ہے اس میں نشے کی سی تاثیر ہوتی ہے پھر اسی طرح بدنگاہی کی جاتی ہے اور خوب ایسے جگہوں پر جانے کے شوقین پیدا ہوتے ہیں بلکہ ماد اللہ لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر بدنگاہیاں ہوتی ہیں موبائل میں ایسے میسیجز ڈالے جاتے ہیں ایسے میسیجز سینڈ کیے جاتے ہیں ایسے میسیجز دیکھے جاتے ہیں ایسے کلپس دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جس میں بے حیائی کے مناظر ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نبی پاک علیہ السلات سلام فرماتے ہیں عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانس جھانک کر دیکھتا ہے حضرت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرم کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی پاک علی السلاۃ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنکھوں کی بدنگاہیوں سے بھی بچائے اور ایسے دوستوں سے بچائے جو ہمیں بد نگاہی کا سامان کرواتے ہیں جو شرابوں کے جام لٹاتے ہیں اور یاد رکھیے شراب سے بالکل بچے تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہیں اللہ عزاجل نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے مجھے اس لیے مبوس فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں میرے پروردگار ازل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اس کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا تو میرے میتھے میتھے و پیارے پیارے اس شراب نوشی کے سبب جسمانی امراض بھی اس قدر ہوتے ہیں کہ اب تو جن جن ممالک میں شرابیں مطلب عام پی جاتی تھی وہاں پر بھی اس کے باقاعدہ لیکچر دیے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اسے قیامت کے دن میں اچھے رفقا کے ساتھ پاکیزہ شراب پلاؤں گا تو اس مختصر سی زندگی میں برے دوستوں کو چھوڑنا ہے بری گیدرنگس کو چھوڑنا ہے ایسے مناظر کو دیکھنے سے بچانا ہے کہ جن سے غیرت برباد ہوتی ہے جی بے غیرت ہو جاتا ہے مندہ اور طرح طرح کے گناؤں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے اچھی صحبت الحمد دعوت اسلامی کا یہ پیارا پاکیزہ ماحول ہمیں میسر ہوا اور آج ہزاروں شکا نے رمضان نے یہاں احتکاب کی سعادت حاصل کی میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اس وقت مدنی چینل ہی دیکھیے الحمد امیر عالیہ سننا دو وقت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے اور رات تقریباً سوا دس سالے دس بجے مدنی مذاکرے کی نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ اس میں شرکت کریں مختلف ٹرانسمیشن کے ذریعے جو مدنی چینل کے ذریعے علم سکھایا جا رہا ہے اس کو عام کیجئے اپنے گھر میں اچھا ماحول مدنی ماحول بنانے کے لیے آپ فیضان سنت کا درس دیجئے اور اسی طرح جو یہاں موجود ہیں نوجوان ہیں میں ان سب سے عرض کروں گا کہ معاشرے پر نظر کریں بے حیائی بد نگاہی شراب نشہ طرح طرح کے گناہوں میں مسلمان مبتلا ہیں ان کی اصلاح کی نیت سے ان کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے دین سیکھیے دوسروں کو سکھائیے قرآن سیکھیے دوسروں کو سکھائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں میں عرض کروں گا ازان ابھی دی جائے گی پہلی جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی تشریف رکھیں پہلی اذان دی جائے گی اذان کا جواب دیجئے کہ اس میں بہت ثواب ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو ازان کا جواب دیتا ہے ہر کلمے پر اسے دو لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں یعنی موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے جو موزن کہے وہی دہرا دیں آزان کا جواب ہوگا اور ہمیں ڈیرو ڈھیر نیکیاں ملیں گی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ